مدری چینل کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے حاضر ہیں آج سترہ رمادان المبارک ہے اور یہ تاریخ اسلام کی تاریخ کا وہ خوبصورت واقعہ جی ہاں خوبصورت واقعہ کے دو سین ہجری یعنی حجرت کے دوسرے سال سترہ رمضان مبارک بر و جمعہ کفر و اسلام کے درمیان مارکا ہوا جس میں کفر کو وہ شکست فاش ہوئی کہ وہ آج تک نہیں بھلائی جا سکتی اور اللہ تبارک و تعالی نے تین سو تیرہ کم بیش تین سو تیرہ صحبہ اکرام علیہ مردوان جان نساران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتح و نسخت عطا فرمائی کہ اپنی مثال آپ ہے اور قرآن پاک کی آیتوں میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس واقعے کے متعلق جا بجا بیان موجود ہے تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عنوان پر کچھ مدنی پول بیان کرنے کی نیت رکھتے ہیں اگر آپ رضبائے بدر سے متعلق کوئی کال کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں لکھے ہوئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس دنیا میں مجھ پر سے درود پڑے ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی البتہ ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں آپ کو آج کے زکوٰۃ کا نصاب بتاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج زکات کا نصاب کیا رہا پندرہ جولائی دو ہزار چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے 38850 روپے 15 سو جولائی دو ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار 15 جولائی دو ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپئے صلی اللہ تعالی علی محمد اور آپ کے ذہن میں اگر زکوٰۃ سے متعلق یا دیگر شرعی مسائل سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کا خیال آ رہا ہو سوال پیدا ہو رہا ہو تو یہ نمبر آپ کی سکرین پر ہے شرعی مسائل جاننے کے لیے رات آٹھ بجے سے نو بجے تک اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں زیرو تھری ہنڈریڈ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی احکامات کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفی کا تا فرمائیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ بات درست ہے کہ آج ہماری ایک اکثریت ہے بہت بڑی جو کہ درست تاریخ اسلام کے واقعات اتنی نہیں جانتی اسپیشلی جو ہماری جو کرنٹ کرنٹ جنریشن ہے موجودہ جنریشن وہ بھی اتنا نہیں جانتی ہے. اب جیسے کہ کچھ دنوں پہلے سے جو یہ فلسطین اور بیت المقدس کا جو ذکر ہوا تو باقدہ مجھے بعضوں نے کہا کہ کیا بیت المقدس فلسطین میں ہے اچھا بعض کی باتوں سے ایسا لگا جیسے ان کو بیت المقدس کے حوالے سے بھی اتنی خاطر خواہ معلومات حاصل نہیں ہیں ہاں البتہ دیگر جو معلومات کا جو ہمارا ہوتا ہے جو اسکول کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں ملتی ہیں اس کے متعلق معلومات ہوتی ہے اور کوئی کھیل کھیل تماشے اسپورٹس وغیرہ کی کوئی گفتگو ہو تو اس کے لیے نہ صرف ٹیموں کے نام پتہ ہوتے ہیں بلکہ کھلاڑیوں کے نام بھی پتہ ہوتے ہیں اور, اور بہت کچھ ان کو معلومات ہوتی ہے غزوات یہ تاریخ اسلام کے بہت ہی پیارے ابواب ہیں غزوات اسلام کے جو مار کے ہوئے اور جس طرح کے غزوات میں صاحبۂ کرام والے مردوان کی جس طرح کی کوششیں رہیں جو قربانیاں رہیں ہاں وہ بدر ہو غزب اشود ہو یا اور دیگر غزوات ہوں ان غزوات کو پڑھنے ان کے اسباب کو پڑھنے اور ان کے اندر کیا ہوا اور اللہ تعالی نے کس طرح اپنے ان بندوں کی مدد فرمائی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کو کس طرح فتح و نصرت نصیب ہوئی کس طرح اسلام آگے سے آگے بڑھا پھر ابتدا سے اگر چلیں تو وہ کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مک مکرمہ سے مدین مجمرہ ہجرت اختیار کرنے پڑی کیونکہ یہ جو ہجرت ہے یعنی دو سین ہجری کو یہ واقع کیا ہوا تو دو سین ہجری یعنی ہج ہجری ہجرت کے دو سال کے بعد دوسرا سال تھا ہجرت کا ابھی ہجرت کیا تھی یہ پورا ایک چیپٹر ہے جو کہ ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے سادی بھی پتا ہونا چاہیے وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے صحابۂ کرام علیہ کو حفشہ ہجرت کرنے پڑی اس کے بعد وہ مدینے منورہ پہنچتے ہیں پھر ایک اور ہجرت ہوتی ہے آخر وہ کیا ہوا تھا کہ وہ کیا ستایا جا رہا تھا کفار مشرقی مکہ وہ کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابۂ کرام علیہ کو ہجرت کر کے مدینے منورہ سفر کرنا پڑا ان کے کسی کے بچے کہاں رہ گئے تو کسی کے بچوں کی امی کہاں رہ گئے صحابیات کہیں تو صحابہ کرام کہیں گھر کہیں تو شہر کہیں تو بہت یہ پورا ایک واقعہ ہے پوری ایک ہسٹری ہے اسلام کی ایک تاریخ ہے کہ اعلان نبوت فرمانے کے بعد چالیس سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت کیا تھا کہ جس کے میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اللہ واحد اللہ شریک ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس طرح توحید کا پیغام دیا رسالت کی دعوت دی اور ان کے جھوٹے معبودوں کو جھوٹے خداؤں کا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا دشمن ہو گئے دشمن ہونے کے بعد جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے وہ اس کا بیان ہی کچھ اور ہے اس شاک کی آنکھیں بھر جاتی ہیں دل لرز اٹھتے ہیں وہ کفار مکہ مشرقین مکہ کے اس قدر ظلم و ستم کے واقعات ہیں جو ہمارے نسلوں کو نہیں پتا ہماری قوم کو نہیں پتا ہمارے بچوں کو نہیں پتا اسپیشلی اسپیشلی جو سیز over, پاکستانی اوورسیز مسلمان ہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایسے مسلمان رہتے ہیں یا ہم اگر اپنے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لاکھوں لاکھ مسلمان دوسرے ملکوں کے اندر وہ گئے ہوئے ہیں ان کے فیملیز ہیں ان کو اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی ان تمام چیزوں کے معاملے،, معاملے کے بیس کیا تھی ریزنس کیا تھے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا البتہ ہجرت ہوئی ہجرت ہونے کے بعد یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدین منوزرہ ہجرت فرمانی ہوئی آپ نے فرمائی حالات ایسے ہو گئے تھے پھر ہجرت کے مدین منوزر ہجرت ہوئی ہجرت کے دوسرے سال ایسے حالات پیدا ہوئے کہ غذبہ بدر واقع ہوا بدر ایک مقام کا نام ہے آئیے آپ کو دکھاتا ہوں بدر کا مقام کیسا تھا چل آئیے من دلویا گانے ارب خوف سر مے انگوشنا سرکٹا ہیں تیرے نام سے عرب یہ وہ غزوہ تھا یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فرشتوں نے اس غزوہ بدر میں باقاعدہ کفاروں کو قتل کیا یہ جو غزوہ بدر ہے اس کے متعلق آئیے میں آپ کو کچھ معلومات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تمام مدنی چین کے ناظرین بالخصوص میرا یگسٹر جو طبقہ ہے جو نوجوان ہیں ہمارے اور جو مدنی منع مدنی منیا ہیں جو اردو سمجھ بھی لیتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اس میں سنیے اس میں مدنی منو مدنی منیوں کے لیے بھی سبق ہے اس میں نوجوانوں کے لیے بھی سبق ہے اس میں تمام عاشقان رسول کے لیے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں البتہ بدری صحبہ ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشا فرما بے شک اللہ تعالی نے اہل بدر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے تو یہ بدری صاحبہ کے فضائل تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بدری صحابہ کا پانچ پانچ ہزار برم سالانہ وظیفہ مقرر فرما دیا تھا اور اشاعت فرمایا کہ میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کو دوسرے حضرات پر ترجیح دیتا ہوں یہ بخاری شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے غزب بدر کا جو معاملہ تھا پہلے تو کچھ ساز و سامان اور کیفیتی کہ جو حالات ہوئے تھے اور پھر مسلمان اس غزے کے لیے پھر بس آ گیا بدر کا مارکا ہو گیا اس کا پورا بیک گراؤنڈ بہت ایک تفصیل ہے اس کے اندر البتہ کیفیت کیا تھی ایک طرف مسلمان صاحب کرام علی مردوان کا تین سو تیرہ کا لشکر اور دوسری طرف کفار جفاکار ایک طرف مسلمانوں کی میسور و سامانی کا یہ عالم تھا کہ تین سو تیرہ ان کے پاس صرف دو گھوڑے جنگ ہو رہی ہے کفار سے ان کے پاس دو گھوڑے اور وہاں پر سو برق رفتار گھوڑے یہاں پر تین سو تیرہ اور وہاں پر تعداد ایک ہزار بتائی جاتی ہے ستر اونٹ مسلمانوں کے یہاں شکستہ کمانے جس پر وہ رکھ کر تیر مارتے ہیں وہ بھی کمزور سی ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلوارے تھیں اور دوسری طرف جیسے میں نے کہا سو برق رفتار گھوڑے جن پر سو زیرا پوش جنگ جو سوار ہیں سو برق رفتار گھوڑے ان پر سو زیرا پوش وہ جنگی لباس ہوتا ہے نا لوہے کا بالکل وہ فل فریش لڑائی اور جنگ کی تیاری میں جو لوگ آتے ہیں اچھا سو آلہ نسل کے اونٹ ہیں اور وہاں ستر اونٹتے ہیں کھانے پینے کے ذخائر کفار کے یا اس کا انبار تھا اٹھانے والے بار بردار جانور مزید اس میں شامل تھے نو نو دس, دس اونٹ روزانہ کاٹے جاتے تھے تاکہ لشکر کی پور پرتکلف دعوت کی جاتی تھی ہر شب بزمے ایش و نشات برپا کی جاتی تھی گانے باجے موسیقیاں عورتیں مطلب کہ وہ مردوں کو اکساتی تھیں شرابیں پی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ ناچ گانا نغمہ تو بڑا مطلب کہ اس انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا اور دوسری طرف جو مسلمانوں کی حالت تھی لیکن ان کا جذبہ ایمانی جو تھا نا وہ غیرت ایمانی جو تھی اس کا بیان کچھ اور ہے اب معاملہ یہ ہوا میرے مٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے تین سو تیرہ صحبہ کرام کے ساتھ جب مقام بدر اب تشریف لاتے ہیں اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینے منورہ کی جانب رخ کرتے ادبت دنیا پر خیمہ زن ہو گئے وہیں خیمے گاڑ دیے مشرقین آگے بڑھے تو بدر کے مدینے سے دور مکے کی جانب والے جگہ پر اترے دونوں کا مقام الگ تھا مسلمانوں کا مقام اترنے کا الگ تھا کفار کا مقام جو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا وہ الگ تھا اب جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح بنا کے مشکل کی و مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے مگر مسلمانوں کا جو مقام تھا وہ ریتیلا تھا اس قدر ریتیلا تھا کہ پاؤں بھی دھس جاتے تھے اور جانور کے پاؤں بھی دھس جاتے تھے اور ان کے پاس جو جگہ تھی وہ ایسی نہیں تھی زمین تھی پھر وہ پانی کے کنویں ان کے پاس تھے مسلمانوں کے پاس وہ چیز بھی نہ تھی یہاں پر کچھ وسوسوں کا بھی ہوا کہ ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور ہمارے ساتھ یہ مسائل اور معاملات بھی ہیں اور کنو پر بھی ان کا قبضہ ہے پانی ہمارے پاس ہے نہیں جانور کہاں سے پانی پئیں گے ہم کہاں سے پانی پئیں گے وزور غسل کہاں سے ہوگا اس طرح کے خیالات وغیرہ میں وہ شیطان کا کام ہی سے ڈالنا ہے اب ہوا یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑی غور طلب بات ہے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ اس عالم میں بارش ہو گئی اور ایسی بارش ہوئی کہ جو ریتیلی زمین تھی نا وہ جم کر پختہ فرش کی طرح ہمار ہو گئی اور نشیب کی وجہ سے جو ہوس تھے جو خالی جگہ تھی وہ پانی کا وہاں ذخیرہ جمع ہو گیا اور وہاں جو کفار کی جگہ تھی وہ دل وہ کیچڑ والی جیسی ہو گئی کہ ان کی زمین ہی ایسی تھی وہاں کافی رکا چلنا بھی مشکل ہو گیا اور یا مسلمان کنویں سے بے نیاز ہو گئے یوں شیطانی وسوسوں کا ہو گئی یوں سمجھے کہ یہ مدد کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسلمانوں کے لیے جو مدد ہو رہی ہے کئی مدد ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف ہمارا شعور بھی نہیں جاتا ہواؤں کا چل جانا مطلب مٹیوں کا اڑ جانا بارشوں کا آ جانا گرمی کا بڑھ جانا پتہ نہیں کیا جو کئی چیزیں اب ہر, ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب غیبی مدد آئے تو وہ غیبی مدد آنے کے انداز کیا ہو سکتے ہیں تو یوں مطلب کہ مسلمانوں کے دل جمنے شروع ہو گئے اور جو مشکلات انہیں نظر آ رہی تھی وہ مشکلات گویا کہ ان کو اب آسان ہوتی نظر آئی پھر کفار کا لشکر ان کو بہت کم دکھائی دے اور کفار کو مسلمانوں کا لشکر جو تھا نا وہ تھوڑا بھاری بھرکم دکھائی دے تو یوں بہت ساری ایسی قلبی کیفیات تبدیل ہوئیں سوچے تبدیل ہوئی معاملہ تبدیل ہوئے اور آخر کار مسلمانوں کو اس مارکے میں فتح و نصفت عطا ہوئی اور ایک رات پہلے کیا ہوا اس غزوہ بدر سے پہلے رات کو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم صاحبہ کلم کو لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اپنی چھڑی مبارک سے لکیر کھینچ کے بتایا کہ فلاں کافیر کی یہ قتل گا یعنی فلاں میر یہاں مرے گا فلاں میر فلاں یہاں مرے گا ابو جہل یہاں مرے گا اور اس طرح مطلب کہ فلاں فلاں سردار یہاں مریں گے کرام عل مردوان کا بیان ہے کہ ہر سردار قریش سے قتل ہونے کے لیے آپ نے جو جو جگہ مقرر فرما دی تھی اسی جگہ اس کافر کی لاش و خون میں لتڑی بھی پائی گئی مسلم شریف کے حوالے سے اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہم مفتی احمد جارخہ نہیں نہیں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی شرح بیان کی ہے لکھتے ہیں کہ نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نشان وہی جنگ سے ایک دن پہلے کر دیے تھے جو دہی کی تھی یہ جنگ سے ایک دن پہلے تھی کہ کون کہاں مرے گا کل ستر کفار مارے جائیں گے یہاں فلاو یہاں فلا ہوگا مفتی صاحب مسجد دیکھتے سب خین اللہ یہ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجاہ علم غیب جس جگہ جس کافر کے ہلاک ہونے کی خبر دی اس جگہ وہ کافر مارا گیا ایک انچ آگے پیچھے نہ ہوا وہی وہ مارا گیا اس سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے ہر ایک کے وقت موت جگہ موت اور کیفیت موت کی بھی خبر فرمائی ہے کہ کون کہاں مرے گا کب مرے گا اور کیسے مرے گا کافر ہو کر مومن ہو کر کیسے مرے گا یہ علوم خمسہ ہیں یعنی پانچ علوم بڑے مشہور ہیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والوں کو قرآن پاک پر پڑھنے والوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ علوم خمسہ کسے کہتے ہیں یہ علوم خمسہ ہیں جن کا ظہور بدر میں اس طرح ہوا مزید فرماتے ہیں اس نے علی میں تین غیبی خبریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طا فرمائی وقت موت کی خبر کے فلاں شخص کل مرے گا جگہ موت کی خبر کے فلاں جگہ مرے گا تیسرے نوعیت موت کی خبر کے کفر پر مرے گا بلکہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا غرض کے علوم خمسہ میں سے تین چیزوں کی خبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دے دی بلکہ خط کھینچ کر بتا دیا کہ فلاں کافر اس حد کے اندر مارا جائے گا یہ وہ مقام تھا یہ وہ جنگ تھی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کو بے اجازت سیدنا رفاع بن ابی رافے رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بدر میں سے ہیں ان کا بیان ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی کہ آپ غزۂ بدر میں شرکت کرنے والوں کو کیسا سمجھتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غزو بدر کے حوالے سے تھا کہ فرشتوں کی کس طرح غز بدر کے حوالے سے اور کفار مکہ کو جو کے مقابل جو مسلمان کھڑے ہوئے تھے اس کے حوالے سے جو مقام مرتبہ تھا وہ بیان کرنے کے لیے یہ حدیث پاک تھی کہ فرشتے بھی غزہ بدر والوں کو افضل اور اعلیٰ سمت تھے جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان غزہ بدر والوں کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے حتیٰ کہ جب کوئی صحبی کسی کافر کی طرف ورتا کہ اس کی گردن جسم سے جدا کر دے تو اس میں اس سے پہلے ہی کوئی غیبی چیز آتی اور اس کی گردن اس کے جسم سے جدا ہو جاتی اور یوں فرشتوں کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی آئیے ایک بار پھر مقام بدر کی زیارت کرتے ہیں چا دا تیرے نام تیمر دان عرب سرکٹا ہیں تیرے نام تیمر دان عرب وا ستجس یہ جو بدر کے حوالے سے اللہ کی راہ میں لڑنے کے حوالے سے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرنے کے حوالے سے کہ مشہور صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہ چھوٹے باضرت سیدنا عمیر بن ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عین جو ابھی نو عمر ہی تھے چھوٹی عمر تھی رز بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چھپے پھر رہے تھے حضرت سیدنا سعد ابدی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چکتے پھر رہے ہو کہنے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لے اور چھوٹا سمجھ کر مجھے اس عظیم مارکے سے اس عظیم غزوہ بدر کا جو مارکا ہونے والا تھا اسے منع فرما لے بھیا مجھے رائے خدا میں لڑنے کا بڑا شوق ہے کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے آخرکار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میں وہ آ گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منا فرما دیا میں نے ابھی اب بچے ہیں اب آپ اس پر شرکت نہیں کر سکتے حضرت سلید عمیر ربزی اللہ تعالیٰ غلبہ شو کے شہادت کے سبب رونے لگے آپ سوچیے ہمارے بچے کیوں روتے ہیں یہ غلبہ شو کے شہادت پہ رو رہے ہیں کہ میں مطلب کیا اب شہادت سے محروم رہ جاؤں گا تو آپ کو پتا ہے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ان کو شہادت میں رونا کام آ گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی جنگ میں شریک ہو گئی اور دوسری آرزو بھی پوری ہو گئی کہ اسی جنگ میں شہادت کی سعادت بھی نصیب ہوئی آپ کے بڑے بھائی سعیدہ صاحب بن نبی وقاص فرماتے ہیں میرے بھائی امیر چھوٹے تھے اور تلوار بڑی تھی یادہ میں اس کی حمائل سے تسموں تسمو تسمو تسمو میں گرہ لگا کر اونچی کرتا تھا اور اس سے وہ مقابلہ کیا کرتے تھے اسی طرح یہ جو غزوہ بدر ہے اس کا ایک بڑا ہی زبردست واقعہ اس غزوہ بدر کا بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ سید عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے غزب بدر کے روز جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا میں نے اپنے دائیں بائیں دو کم سین انصاری لڑکے معاش اور محبت رضی اللہ تعالیٰ نما ان دونوں کو میں نے دیکھا اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا تعرف ابا جہل چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے میں نے جواب دیا ہاں لیکن تمہیں سے کیا کام میں کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ گستاخ رسول ہے خدا ازم کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں یا تو اس کو مار ڈال یا خود مر جاؤں دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی شاعر نے ان دونوں کے جذبات کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے قسم کھائیے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو ابو جہل ناری قسم کھائیے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا گالیاں دیتا ہے یہ مشہور باری کو حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھرا نظر آیا میں نے لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا وہ تلوار لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے پہ وار کر کے اسے پچھار دیا پھر دونوں اپنے پیارے مٹھی آکا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو جہیل کو ٹھکانے لگا دیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم استفسار فرمایا تم میں سے کس نے اسے قتل کیا دونوں کہنے لگے میں نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے اپنی خون آلود تلواریں صاف کر لی ہیں دونوں نے ارض کی جی نہیں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ کر کے فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے اعلی امام علیہ سنت نے بڑا پیارا سے لکھا ہے دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا بو جہل پر دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا بو جہل پر بدر کے ان دونوں نن جا نثاروں کو سلام میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین افسر عشر رقیم محمد مفتی احمد یقہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پاک کو کے تحت دیکھتے ہیں اس حدیث چند مسائل ثابت ہوئے یہ کہ کسی مسلمان کو اس کی نو عمری کی وجہ سے ضعیف نہیں سمجھنا چاہیے بسا ہو چھوٹے اور دبلے آدمی وہ کام کر دکھاتے ہیں جو عمر والے موٹے تازے آدمیوں سے بھی نہیں ہو سکتا دوسرا یہ کہ اللہ تعالی کے اللہ اس کے رسول کے لیے عداوت و محبت یہ سنت ہے جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے تیسرا یہ کہ جنگ میں ہر کام ہمت اور پھرتی سے ہی ہوتا ہے جیسا کہ معاذ و محبت جیسے ان کو پتا چلا کہ وہاں بجل فوراً پلک چپکنے میں وہ پہنچے ٹھاٹا ٹاٹا کیا ادھر گرایا مارا پیٹا کاٹا آ کے بیٹھ گئے اور کہہ دیا وسلم کی تعالیٰ مرسی کہ ہم نے ابو جل کو قطر کر دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سدا شکر ادا کیا میرے مٹھے اور پیارے اسلام بھائی ذرا ان کا جذبہ غور سے دیکھیے صاحبہ کلام علیہ کا جذبہ اور غور کیجئے یہ کیسا جذبہ تھا اسی طرح شہادت کے جام پیتے پیتے اپنی اپنی اولاد کی قربانیاں دیتے دیتے اپنے گھر بار کی قربانیاں دیتے دیتے اپنے جان و مال کی قربانیاں دیتے دیتے اسلام کے اس گلشن کو سینچا ہے سہوا کرام رام علیہ نے ماؤ نے اپنی اولاد کے نظرانے دیے بیویوں نے اپنے شوہر کے نظرانے دیے بیوہ ہوئی بچے یتیم ہوئے دین اور اسلام کی خاطر اسلام کی سربلندی کی خاطر نمازیں پڑھتے تھے سجدے کرتے تھے روزے رکھتے تھے امینہ کے لال رضی اللہ کے ایک اشارے ابرو پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے کرام والے مردوان ورنہ اتنے کم ساز و سامان جو جنگی ساز و سامان اب غور کیجئے کیسے ہو لیکن غذبۂ بدر ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک کا تعالی میں بھروسہ ہونا چاہیے اور ایسے ایسے واقعات ہوئے آپ غور کیجئے ایک روایت کے مطابق جو یہ غزہ بدر میں جو واقعات ہوئے ایک ایسا پیارا واقعہ ہوا گئے جنگ بدر کے روز حضرت عکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے تلوار ٹوٹ گئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی لکڑی کی ٹہنی ان کو عطا کر دی اور فما جاؤ اس سے جنگ کرو جاؤ اس سے جنگ کرو وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی جس سے وہ عمر بھر لڑائیاں کرتے رہے جنگ کرتے رہے جہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلاوت نے وہ شہادت سرفراز کیا مدنی سوچ دیکھیے اور آمینہ کے لال رضی اللہ تعالیٰ امینہ کے لال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت کا عالم دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر ایک صحابی کے ہاتھ میں دے رہے کہ جاؤ اس سے لڑو سوال نہیں کرتے آقا یہ تلوار کا یہ تو ٹہنی ہے نہیں آقا نے دی ہے تلوار ہے کہ ٹہنی ہے جو بھی ہے کام وہی دکھائے گی جو اس نے دکھانا ہے متری سو دیکھیے صحابہ کرام علی مردوان کی یہ ماننے والے تھے بس لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا آقا کا فرمانا تھا ان کا کرنا تھا حتا کہ ایک اور بڑا زبردست واقعہ ہوا کہ اسی روز بن جبر آکائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا ایک بازو اٹھائے ہوئے تھے ایک بازو اٹھائے ہوئے تھے جو اکرما کے وار سے ان کے کندھے سے الگ ہو گیا تھا وہ تھوڑا سا جیسے نہیں جھیل چمڑی اس سے تھوڑا سا جیسے جوڑا ہوا تھا باقی بازو کٹ گیا تھا کہاں گئے نا تبیبوں کے طبیب میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آکا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے بازو الگ ہو گیا سرکار صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے اپنا لوہا بے دہن ان کے بازو پہ لگایا جوڑ دیا اس واقعے کے بعد سید معاذ معاذ جبل رضی اللہ عنو سعید اور عثمان نے گنی رضی العالیٰ عنہ کے دورے خلافت تک باقاعد رہے جوڑ دیا یہ جانتے تھے کون دیتا ہے دی چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یہ صحابہ کرام علیہ ردوان کا خوبصورت اعتقاد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ عظیم اعتقاد تھا کہ تکلیف ہوتی تھے تو باہر گئے رسالت میں حاضر ہوتے تھے یا رسول اللہ یہ ہے یا رسول اللہ یہ ہے یا رسول اللہ یہ صلی اللہ یہ ہے یا رسول اللہ, یہ ہے اللہ تعالی ہمیں صحابۂ کرام علیہ کے حسن زن حسن اعتقاد اور محبت رسول کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں اس غزبۂ بدر میں جو اور بہت سارے واقعات ہیں ان واقعات سے رونما ہونے والی جو سامعانے والے جو اسباق ہے اللہ تعالیٰ اسے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے ہمیں جوش ایمانی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اور ہماری قسمت اللہ تعالی شہادت لکھتے کہ جس جو شہادت کی تمنا کرتا ہے شہادت کی دعا کرتا ہے سچے دل سے شہادت کی دعا کرے تمنا رکھے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو اگر وہ بستر پر بھی اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبات فرماتا ہے آئیے کال لیتے میرا نام محمد فرحان ہے میرا سوال یہ ہے کہ واقع بدر سے ہم کو کیا درس ملتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اگر اور بھی کال ہے تو دیں ایک ساتھ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد اویس باب المدینہ قرانچی سے حریض صاحب میرا سوال یہ ہے کہ واقعہ بدر میں ہمارے بچوں کے لیے کیا سبق ہے جزاک اللہ خیال. آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ فرمائے کہ غزل بدر کی ہمارے اس دور میں کیا اہمیت ہے جوابی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر نظر جو آج دنیا بھر میں مسلمان کا جو برا حال ہے اس میں غزوہ بدر کو خاص طور پر سامنے رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھی جائے اور گناہوں سے بچ کر عبادت اور ریاضت کو اختیار کر کر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت عشق و محبت کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارنا یہی درد ہمارے بچوں کے لیے یہی درد ہمارے جوانوں کے لیے یہ درد ہر مسلمان کے لیے ہے غزوہ بدر کا کہ ہم نے اس واقعے کے اندر جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد دیکھی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے دین اور اسلام پر اپنی جان قربان کرنے کا جو جذبہ صاحب کرام علی مردوان میں ہم دیکھتے ہیں جو کچھ اپنا گھر بار قربان کرنے کا جذبہ صحبائی کرام علی مردوان میں نظر آتا ہے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت انگیز دعا جو میدان بدر میں ہوئی اللہ کی حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کر جو دعائیں کی گئیں حتیہ کہ شانۂ مبارک سے چادر مبارک زمین پر تشریف لے آتی ہے اور صدیق اکبر عبداللہ تعالیٰ پیچھے سے چادر اٹھاتے ہیں شان مبارک پر رکھتے ہیں چمٹ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اتنی کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بڑھ بڑھ کر میدان بدر کے اندر اپنی بہادری صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ جتنا آقا علیہ السلام کی مطلب کہ جیسے کہ وہ, وہ پیش قدمی ہوتی تھی اور جو ایک بہادری کا جو مظاہرہ ہوتا تھا وہ کسی اور میں نہ تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان اداؤں کو یاد کرے صحابہ کرام کی ان کو یاد کرے معاذ و محبت رضی اللہ عنہما عنہ کی قربانیاں اور ان کے جوش ایمانی کو غیرت ایمانی کو یاد کرے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو سعد بنوی وقاص اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے ان کا جو شوق شہادت ہے اس کو یاد کرے اپنے بچوں کے اندر اس طرح دین کی اسلام کی صاحبہ کرام کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اور ان قربانیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کتنی قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے یہ چیزیں جو ہم فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں یہ غزبۂ بدر سے ہمیں درس ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصحب بدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کی ان قربانیوں کا اللہ تعالی ہمیں بھی صدقہ عطا فرمائے آئیے ایک اور کال لیتے ہیں بدر سے یہ پروگرام دیکھ رہا ہے ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوش رکھے اپنے بڑے پیارے موقع پر اور بڑے پیارے موقع پر مکہ میں بدر سے کی اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بدر کے مقام پر بھی دکھایا جا رہا ہے بدر شہر بدر ایک علاقہ شہر کا نام ہے اور وہاں بھی الحمدللہ گویا کے مدنی چینل دیکھا جاتا ہے دنیا بھر میں مدنی چینل دیکھنے کی الحمدللہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں اب بھی مندی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے آئیے چلتے ہیں امیر رسونت کی طرف جی ایک اور اور لینے چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام روس الورا خان ہے میں کولکتہ انڈیا سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے پچھلے سال میرا سلیکشن ہوا تھا ہر ڈپوٹیشن کے لیے مکہ مدینے کے لیے نیو ڈلہی سے آخری منٹ میں میرے ڈپارٹمنٹ نے مجھے ریلیز نہیں کیا مجھے ریلیز لینا پڑتا ہے اس سے میں بہت بہت بڑی تعداد سے محروم رہ گیا اس لیے میں میری گزاری میرے لیے دعا فرما دیں تاکہ میری حاج کی مدینے شریف نہ ہو جائے کم سے کم زندگی میں ایک بار اور اگر حضور کی زیارت کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی وجیفہ یا دونوں شریف پر کوئی ترکی بتا دیں بڑی مہربانی ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور زیارت مدین منورہ حضری مکہ مکرمہ وغیرہ کے لیے غیب سے اسباء پیدا فرمائے اور اسلام میں آنے والی اللہ تعالی رکاوٹوں کو بھی اپنے کرم سے دور فرما دے اور درود پاک یہ زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بہترین وظیفہ ہے بس یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گم رہنا ایک آدھ نصیب ہو جائے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے اور دیگر اور رد وضائب جو ہوتے ہیں اس میں سونا نصیب ہو جائے اور پھر ہو یہ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے الا کہتے کہتے سلو عل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم